بے شک اللہ اس سے حیا فرماتا کے مثال سمجھینی کو کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر تو وہ جو آمان لائے وہ تو جانتی ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے کافر وہ کہتے ہیں اس کہاوت میں اللہ کا کیا مقصاود ہے اللہ باطیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور باطیروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے